صدق والصفاء والوفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ابي يجعلكم خلفاء الارض صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها Sallam alayhi wa sallam Taslimah Zogh shukran ala salatu wa sallam alayka Ya seyidi ya Rasulullah Salatu wa sallam alayka Ya seyidi ya Habibullah سلام علیکم عالمی کا ساب قیا سید محمد السول جمل کری سونا بندہ انہیں چیز دے دل, دل دماغ زبوں نے گر غلط خطا تو محفوظ صدقہ دینا یزار محبوب و خدا شرف امپیا بات آئے کی ہر تو سرا صحیح آپ کے زلف امرین جمع مبارک شریف تو ایک موت کا آغاز کی اسگے بڑھانا چاہنا دعا کرو اللہ عمل دین والی اللہ تعالی ایسے تو نصیب فرما دوستو موجود سڈیا دعو قبول نہیں دیا. دوستو, دوستو دعا ایک ایسی شرح ہے جس کے بندے دا اپنے مولا دیا دی پوری تو وہ دو کہ مسلمان واسطے غلبہ ہوں سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کا تعلق ایک ہے جہی طاقت کسے بھی میدان اگر وہ تو کسے بھی میدان مسلمان کی کانڈ نہیں ہوں دعا قبول نہ اسباب جاب پلی مرتبہ حرام ہے نا پیٹ حدیث مبارکہ اور حدیث اور نے دین دیا ایک دو گلا واضح کی رب دارگاہ دعا قبول نہیں رد کر دیا رسکا دان رب درو نہ کرے نا رب سونا فریاد دی نہیں فرمانا سامنے دوسرا سبب بیان کرنا چاہوں اس طرح دی چیزیں اس واسطے پیش کیت جا مہاد اپنے خطابت کا رنگ بخانا وقتی ذوق دوانا چسکا پیدا کرنا یہ مقصد نہیں مقصد النیل ان اگلہ دنال اپنی زندگی دے اندر کچھ تبدیدی پیدا کیتی ہے اپنے اعمال جو تے نظر مار کے جتے جتے کتاہی کمی والی بات ہے اس نے ہٹا کے بہتری علی صورت پیدا کیتی ہے اے مقصد دوستو یہ بات میں بالکل اٹل ہے کہ او کریم ذات ہے سے خزانے ختم نہیں ہو سکے ایک بار دوسری بات کائنات جد رل کے ہوں مخالف ہو جائے نا نکے برابر میں فرق نہیں پہ اگر پوری کائنار کوئی ایک بندہ بھی کافر نہ روے ہر ایک بندہ بس اس کے درمار میں در سر بسجود ہوئے اس کے چکار نہ ہوئے فی اے نیکیوں دی ماسا جی جی قدر پالو نہیں سی تو ہنواد جانے گی سی کسی کر دے بڑی ہے بڑی اچھی شانہ کسی رد کر دے ڈر نہیں ہونے دیکھو نا گل کئی مرتبہ سارے نالی ایسا ہوتا ہے کہ اگلا منگتا اگلا منگتا انسان انکار تے کر دماغ سے گل ہوں خیر نہیں متا میرا مخالف چنا ہو جائے میری کتنے نقصان نہ پہنچاو ای بندہ دے چڈ دے چڈ د سنو یار یہ میرے گن گا میرے گیت گاوے گا میری تاریف کرے گا رب واسطے رقی برابر پرواہ او جدو آدی قدرت آدی شان اپنی جلال کا اظہار کرے میں خدا رب آخر تری حصیت کیا ہے بندیا ہوں نہیں مروندہ مچھر ہوں کیا ہے سونے گل ہے ایک پاس روا ان شیر چاہیے ایل پھر مضبوط اور بخاری شریف آیت امام بخاری فرماتے اللہ دے نبی حضرت پیغمبر اللہ حضرت دا دا بیٹھا اللہ دا نبی جنو رب نے پوری کا درباد شاہی سونے و چار بادشاہ دو مسلمان دو کافر جنا پوری دنیا مسلمان، حضرت اور کافر بختے نصر اور نمرود دو, کافر، دو, مسلمان،, دو مسلمان کافر کڑے کڑے، نمرود اور بختے نصر جناب کرنا نہ حضرت, حضرت سلامان اپنے ماؤلہ دی عدمت نو سمجھ اپنے مالا دیا شانا نو سمجھ مولا ہے دما قدر لاہ ہک قدری بندے نے اپنے رب کی قدر نشانیاں نہیں حضرت سلیمان پیغمبر علیہ و آپ کا دور شریف بارش نہیں ہو رہی ہر پاس قید سالی سڑ سڑکیاں باغات برباد ہو گئے قوم آپ کو جما کے آئی ارد کر دیجالا اللہ دی مارکاہ جدر دعا کرنے مولا مہربانی فرماوے فرما آج میں تنوع گلا سناوا گا کہ میرا بدبار گی نے من مولا نے کس رنگ نال قبول فرمایا بڑے پیار نال سنن والی نے اے ایسی ہاں باتانے جن دنال اللہ دی طرف رہو جہان اور رجوع توفیق نصیب ہو جان دیئے قوم اکٹھی ہو کہ آپ نے کو علائی ارض کر دیئے مہربانی فرما دعا کرنے ہیں اللہ رب العالمین بارش نصیب فرماوے آپ نے فرمایا یارو میں کلیا نہیں کرنا میرے نال میں دعا کرنے گا تو سامین آکھے آجے رب العالمین اپنے مجبور بندیاں دی دعا قبول فرما لئی دائیں آپ نے قوم اکٹھا کی تھا ایک خالی چٹی المیدان والٹور پئے ایک خالی چٹی المیدان والٹور پھئے رستے دلر دل کافی سارا سفر ہو گئے فرمایا یارو پیشاں چلنے دھوپ دے اندر پیاس نار زمان لاب خوشکنے این سفر بھی کر لیا ہے فرمایا رو واپس چلنے آؤ نے ارد کی لجپال تیر حکم سے رکھا تھے اصراد کریے نہیں, نہیں پر سونے و حکمت دسو سفر کر کے آیا ہے دعا منگنے واسے منگنی تو دعا جی واپسی ارادہ گو فرما لیا ہے رگیا نو کیڑا کو مچھر دے ہتو مرونا ہے, دیا دا ہے اس مولا کا اپنی مخلوق پیار بھی وے اپنی مخلوق نال پیار بھی وے آپ نے فرمایا میں دیکھا ہے کیڑی کیڑی ہزار پیروں کے تھلے حیثیت نہیں وہ سجنا پر مالکالہ دیا شانا وے وہ اپنے مخلوق پیار بھی وے آپ نے فرمایا میں ایک کیڑی پھٹھی ہو اپنی پچھلیاں لتان چا کے پٹھی ہو کے رب کی بارگاہر دعا بھی کر دیئے عرض کر دیئے مولا ظلم انسان کرتے ہیں گنا انسان کرتے ہیں نہ فرمایا انسان کرتے مارنا چلو اونا نو اونا نو اگر بارش نہیں دینا سان بارش دے دے گنا کیتے نے کیسا نہیں نہمایا کیسا تین کیتیاں اگر تین ناراج کی اے، انسان نا نے کیا ہے اساں تے نہیں کیتا ایک کیڑی ایک کیڑی ہو کے ربار دے دعا رب العالمین نے اس کیڑی دی فریاد نو قبول کیتا میں کھنا پیا اتلا سارا نظام بدل گیا ہے ہل چل مچ گئی ہے رب نے فرمایا ہے بارش والے فرشتیاں نو جلدی کرو اساں مخلوق نو بارش دینی ہے ربا ہل پیارا ہے اسا دیکھا ہے ایک کیڑی فریاد بھی کردی سی اصا اس کیڑی دی دعا نو قبول کیا ہے وہ سدکے جگ نو بارش نے چوڑنی سونے بولوان انگاں دردا دال ہاوا دل دعا کرے کوئی فریاد کرے کسم خدا دی مولا رد نہیں کرد بندہ مجبور سمجھے ایک گل یاد رکھد رب دا معاملہ اور مخلوق ہو م سونے آن بندہ مجبور ہوئے بندے دا اگلا بندہ ہلا پتا یا یار مجبور ہو کے میرے دا محتاج بن کے میرے کو آ جائے دنیا دار کمی نے نیواں سمجھتے ہیں وہ دباؤ کی کوشش کرتے ہیں وہلا سمجھتے ہیں وہ ریت سمجھتے ہیں وہ پر سجنا ربرمان جی تے نیا مکھانا ہے پھر میں سارا بتا بے نیا جا مینو تو دی دول نہیں پر جدو بندہ آتے آپ نو محتاج بنا گ اندر مولا میں بڑا بے بساں میں رب کردا بارگاہ بندہ اپنے سمجھے، بندہ اپنے محتاجے بندہ رب کی بارگاہ بڑا ہالا سمجھے اصم سدا دی رب کی بارگاہ جلیل ہونا نہیں جانتے رب ان جگ درد جلیل کردے پر جی رب کی بارگاہ ربربار دے بنتے رب بار گاہ سر رکھتے ہاں اگان کرنا وا اس رنگ کرو قبول ہو اس رنگ کرو قبول ہوتی ہے اس رنگ کرو قبول ہوتی ہے وہ میں بزاد کرنا وا پر دوسرا سبب بیان کر لو دوسرا سبب کہ ایج دعا کرو گا مجھا اے, اے سبب دعا قبول نہیں ہوتا ربلا للہ مجل کریم خرآ مجیتر فرماند ہے وہ مسلمان دی, دی مسلمان قرآن دے سائے دے زندگی گزار والی ہو بلا یادرے بنا بھی ارجن ہی نا لیکن جینا تین جد اپنے گھر ٹورنا ہے گھر ٹورنا ہے پیرا نو ہاؤلے ہا لے ہا ہا رکھا جے ادر ادر پیرا نو ہا ہے ہاں ہولے ہولے کیوں اگر تسا تھوڑا جہی نہ رکھے آجے پیرا جڑا زیور پایا ہویا متا ہوندی آواز ارآن قرآن ہے ویختے سی یہ ہزار سب کرب قرآ درآن دے ہزار سب کرب قرآ درآن دے, دے, دے پڑھائیاں مسلمان کہ شانہ بچانہ دیکھ کتھے پڑھائیا انگریز کافر دیا کتھے رابد قرآن دیا فرمایا بلایت ریبنا بیار جوڑی ہنہ قدم اپنا رکھنا ہے اج زور نال نہیں اج زور نال نہیں کہ پیرا دے اندر زیور پایا ہویا ہے پیرا دے اندر جنا زیور پایا ہویا ہے اون دی آواز گلی دے اندر نہ جاوے تہنو پتائے درویش اورت جیو ہوے ادے کپڑے اگر پور کشش ہون چہرہ نظر نہیں آ رہا پھر بھی ادھر کشش پیدا ہو اللہ نے عورت دی آواز نے اندر بھی کشش رکھیے سونے یہ درویش بڑے نیچ نی جی آدھے محسوس نہیں کرنا سوچنا چاہیے اللہ فرماند ویو اللہ اتنا پابندی لا رہا ہے لباس نظر آنا نہ چہرہ نہ آواز اواز ہے مگر پھر بھی جی تو جدو جی ای جا پیرا زیور ہے وہ تاکہ کڑکار جدو کلی جاوے گا کلی چاہور تھوڑی جی باری کی سمجھا لو زیور پھر بھی حسن ہے پکی بات یہ بات بالکل پکی ہے بہت ابا جیت گستامی بنانے کی کوشش نہیں کرنی یہ گل بالکل پکی ہے کہ زیور چ رب نے کشش رکھی اوی ہے یا نہیں نا بھی چلو میں رب نے کشش رکھی کچ پی عورت سامنے نہیں مگر زیور آباد کرنا چ جیڑا جڑا گلی بچ جا رہا ہے آخر کچھ نہ کچھ بالکل تھوڑا جہا ایم رجحان یار اندازہ تو کرو یار قرآن کس حد تک حاصل ہے سوچو تو صحیح مانا میں اٹھنا ہے۔ <سؤال> یار ہیں تو دنیا سے آجارے اسلام بڑے ترجمان نہیں یار اے کفر دا ترجمان تے ہو اسلام دا ترجمان ہو کا مولا تعالی فرماندا ہے اللہ تعالی فرماندا ہے ذرا جاگو مولا تعالی فرماندا ہے اے جیڑوں قدم زمین سے لگنے نے اگر پہرہ دے اندر جیور پہ آیا ہوا ہے اودی آواز گلی وچ جاویں گی سنن والے بندے دے دل دے اندر کشش جانی ہے میں مولا دی خیرت نو یہ بھی گل گوارا نہیں ہن اے جڑی ایتیں اندے تحت مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمۃ سرکار رفان شریف دے نے اگر پیرا قدم بی ایک عورت اور ان دے اندر اتنا ہاں نے اپنے چھپان دے اندر چھپایا ہوا ہے اپنے آپ مگر تھوڑا جی جہ اتنا گہرائی چ نہیں گئی قدم رکھد بے دھیان نہیں کی تھی کہ قدمت اتنا این احتیاط نہیں کی رب نو ازم آد رب نالمی پوری قوم دیا دعاواں نو قبول نہیں فرما سمجھ آئی کوئی نہ رب پوری قوم دی دعا نو ہے رب العالمین مین مجدہ پوری قوم دی دوانو قبول نہیں فرما دا کیڑی قوم دی دعا جس قوم کی بی, بی باہر نکلے قدم رکھے تھر ہاں چلے باہر نہیں تھر چلے اون دے پیرا ہوا ہے دعوا نبول نہیں کرنا اواوا نو قبول نہیں کرنا وہ سجنا اندازہ جہاں ماحول اس طرح بھی ہوا ہوئے گا اس طرح پہ حیا ہوئے گا اس طرح بے خیر والا ہوئے گا یہ درمیخ دے پیرا پایا ہوا جی ابھی آواز دے خود بیبیاں مردہ کتوں نے ربر فریادا کتوں قبول ہونی, دی قبول ہونی نا نا نا پھر خسم خدا کی کر کے آنا رومن والوں کے اترو بھی زیاں چلے جانے فریادہ کرن والوں دیا فریادہ بھی زائیاں چلیں جانا نے دو اج ویل رب دی بارگاہ دلدر اپنا تعلق جوڑنوالے پھر یادہ کرنے رب انہا دیو دعا نو بیراد کر دلدائے پر قسم خدا دی کر کے آنا یاد رکھ لہو اگر حیاء والی بی بی ہوئے وہ جنہیں اپنے آپ نو گھر دی چار دیواری دا پابند کر کے رکھیا ہویا ہے وہ نے اپنا آپ خیر تو لکایا ہے خیر تو اپنے آپ نو چھپایا ہے وہ دی زبان تے دعا آوے رب العالمین دا رحمت والا عرش جان ہوں میںناب پورا نکتو گلاؤ سنا ذرا اوکھرل <سؤال> بولو نا اللہ سونے ذرا میری گل نور سنیا جائے ذرا بٹھا فرمایا ادھرایا بندہ بند مظلوم جن ظلم کیتا گیا جن کا حق مارا گیا پریشان نہیں ہونا چاہیے تب تارگاہ دعا گر رب ربلا لمین دعا نو رد نہیں فرماگا تیری دعا نو قبول ہی درف رسی فرمائے گا پہلا او بندا مظلوم ہوے رب دی بارگاہ دے دعا کرے رب العالمین رب العالمین دی بارگاہ دے اندر اوں ان دی دعا اللہ دے رحمت والے عرش دے نال جا ٹکراندی ہے ایک دوسرا جدوں بارش ہو رہی ہوے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی جاوے رب العالمین قبول پھماتا ہے تیسرا فرمایا میرے مدینے دے تاجدار نے او جدوں مسلماناں دے مجاہدین سر فروشاں اسلام انہاں دا جدو جدو ٹاقرا کافر یہ حالی گل میں بعد نا یہ گل میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا جدو فوج آمنے سامنے ہوں مسلمان اپنا ترم ہر شہر قربان کرانا دی دعا ہے میں نور اللہ سنا جنگ ہو رہی عیسائی دن دا مقابلہ اور یازی سی اور سوچا ہیری ہو کے رہ گئی ساری سوچا ایک ضمیر مر گئے تو سوچا نہیں بھی رہ گئی اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو موجزن تیری رگوں میں تھا کا لہو تیری غیرت کا تکال ہے کہ تیدار ہو تیری غیرت کا تکال ہے کہ تیدار ہو لب پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں تلوار ہو تو جو ہے سجنا درد بولو نہ بند سرج دے, سر دے, بندے اندر نہیں دے لوگ اندر نہیں ہو سکتے جی پیار دی تیرے نال محبت جی تیرا خوف دا عشق بابے فرید نوری سلطان دے سینے دے مولا ساڈے نہیں ہو سکتا لشکر نے عیسائی حملہ ہوا پر انہوں کا قلعہ بڑا مضبوط سی بڑا مضبوط سی بڑیاں لڑائی ہویا بڑے ٹاخے ہوئے بڑے مقابلے ہوئے پر ہویا کیا حالے تک قلا فتح نہیں ہو رہی جی کلا فتح نہیں ہو رہی جی بڑے پریشان ہوئے حملہ کی تھی بیٹھے نے عیسائی دلاقے حملہ کیا ہوا ایک تے اور فتح نہیں ہو رہا پچھ مسلمان علاقے حملہ ہو گیا آپ بڑے پریشان ہوئے ادھر کلیا گئے ایک ٹیلا ہے ایک اچھی آپ نے اپنا سر اپنے نکھ نو ربار رگڑا ہے بارگاہ نک نو رگڑا ہے اپنے متعلق کر ہے مولا میں تیرا بندہ وا میں صرف تیرا بندہ ہاں آ جا مسلمان کا لشکر کڑا ہے سارے تیرے پہلی نے تیری خاطر جان قربان کرنے قرآن قرآن واستے آئے نے میں تیرا بندہ او تیرے دشمن نے مولا میں مننا ہاں میرے عمال میرے عمل میری زندگی اس قابل نہیں کہ میری مداد کی تھی جاے مولا میری مداد نہ کر آپ پر جرے تیرے بیلی تیرے دشمنہ دے مقابلے میں چاہے دی دیمدال کر دے آپ نے لفظ کیا بولیا ہے لفظ سنے آجے آپ نے لفظیں بولیا ہے مولا نور و دین زنگی آگ گتا آپ نے اپنے, اپنے نور زنگی کتے کیوقات ہے کی اپنے دین دی مدد دے دے، آپ نے رو رو کے دعا کی تھی، واپس آئے نے رات خواب اندر جس علاقے رہائش پذیر نے اس علاقے دا ایک مسجد دا امام ہے خواب دے اندر میرے مدینے دے تاجدار تشریف لے آئے نے فرمایا دین رو رو کے دعوا کرنا ہے جا کے خوشخبری محمد نے آ کے پریشان نہ ہوئے سارے فوجا بجا دے, دے وہ لفالا میں پیغام تے دا پر میم کوئی علامت د کوئی نشانی تنی چاہیے میرے نبی نے فرمایا ان کے آخ تیرے کو نشانی منگے تو آ جی ٹیلے چڑھ کے نک رگڑ رگڑ کے دعا کرتا رہا ہے آخر سی مولا لورو دیر زنگی کتے دی کوئی اوقات نہیں اپنے دین دی مدد فرما دے جا کے انہوں نشانی دے دیں رات ہی دو دا ہویا حج تھیلا امام مسجد مسجد اندر آیا ہے لورو زنگی دی آ گئے کہ آپ دی عادت سی آپ دی رات اٹھ دے دعو کرتے سن اور کر نفل پڑے سنگ تک آپ کر دے نفل پڑ دے جی مسجد کی شارت لے آیا ہزور نے فرمایا ہے وہ سڈے گلا ماں گھبرانا پریشان نہ ہو اچھا فوجا بچا دیا نے اچھا فوجا نو بچا دے سائی تو حضور نے فرمایا سی کہ نورو دین سنگی نے ٹیلے سے چڑھ کے دعا کی مولا سنگی کی امداد نہ کر اپنے تین دیرما دے دین زنگی فرما دے نا نا ادھوری گل کر رہا ہے پوری گل نے فرمایا سی مولا میں کتے دیکھیت میری پرواہ نہ کر پر اپنے دینز فرما دے وہ سر رگڑ کے اپنا نکر رگڑ کے رب بارگ اندر دعا کی تی ربوں دی دعا بھی قبول فرمائی ہے اور مدی کے تاجداد راہوں کی شارت بھی نسی فرما چوڑی آلہ حضرت بریل بھی بولیا سنا مدرت آؤن اللہ فرمایا وہ سن گے فریاد کو پہنچیں گے وہ سن گے فریاد کو پہنچیں گے اتنا بھی تو کوئی جو آ بھرے دل سے اتنا بھی تو کوئی جو آ بھرے دل سے سونیاں یہ درویخ رب دی بار گا دے اندر دعا قبول کران دے بڑے بڑے طریقے نے ایک طریقہ یہ بھی ہے مندیدہ کوئی کام اڑیا ہوئے پورا نہ ہو ریا ہوئے کھپ جاوے کوئی زبان نہ کھولے اعتراض نہ کرے بزرگان دے طریقہ یہ ہے سمین ہوئے ترمیان دے اندر مسلحہ ایل نہ ہوئے مٹی تے اپنا رگر نک رگرے اپنا متھا رگرے رب العالمین دعا ضرور خ ات ایک گل سنا لوا تو خلاف راشتا ایک خلافت دو مو زبیریہ تین خلاف تروا پاس با با چار خلاف تسمانی پانچ یہ مسلمانا دیا خلافت خیر میں فی الحال تفصیل دی طرف نہیں جانا چاہتا یہ درویک نہ خلافت تو بعد خلافت بنو عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی دا چاچا ہے اگلی او ہے توجہ اپ سرکار دی اولاد دے اندر جڑی خلافت ائی اذن خلافت بنو عباس ہے اے خلافت بنو عباس ہے خلافت بنو عباس, عباس. عباس. کدوں ختم ہوئی ہے جی جدوں حلاکو چنگیز نے آن چنگیز دادا ہے پوتر ہلاکو ہے اونے آن کے جدوں جی بغداد رو تار تار کیتا تھی او مسلمانہ دی او سلطنت رو ختم کر دیتا ہے یہ تو پھر خلافت عثمانیہ بعد رب العالمین حضرت عثمان تے انہا دی آل و اولاد نو توفیق نصیب فرمائی انہا نے پھر خلافت اسلامیہ نخواد کیتا ہے پھر خلافت عثمانیہ خلافت اسلامیہ نو خیم کیتا ہے جنہوں خلافت عثمانیہ کیا جانتا ہے خیر سونے یہ درویخ کی تو اب تاتاری فوج نے آکے حملہ کیتا ہے بغد پر میں اپنے مطلب اور خرض کی گل کرنا موت سم بلا ایک بیٹی سی خاندان اللہ آخری خلیفہ جو دو تا آ کے اے خلافت بغداد لٹ اے دی خلافت نو تہس نا ادھر جناب دی بیٹی حضرت پاس کی دی اولادی دی غیرت والا خافرانے تاتاری فوج نے پڑھے آئے اپنے بادشاہ واللہ کے جا رہے نے کہ وہ اپنے بسترے دی زینت بناوے گا اے جی دو محتسم بلہ دی دی بادشاہ جی میں نے بھی ہوندے سن برونا دے گھرانے بے خیرت تلے تل نہیں سنوندے او دی مسلمانہ دی محتسم بلہ دی دی جا رہی ہے چلدی چلدی جدو حضرت, حضرت عباس کا بیٹا حضرت قسم، رحمت اللہ تعالی قبر سی یہ بچی آخ نوجوان آخری کافلا جا کا بچی نو لے لڑکیاں لے کے جہاں بستر پردے او جلیا اے میرے بزرگا دی قبر ہے مینو حاضری دین دی اجازت دے ان آخیا چلو ٹھیک ہے او قبر گئی ہے قبر ہاتھ رکھے آئے تو رو ارد کر دی ہے مولا ایسا ہے بے قبر جرا قبر والا ہے اگر ان کی قدر تری نگاہ جندر ہے میں تیری بار گاہ دعنی ہاں میں پوری زندگی گھر تاہر قدم نہیں رکھا اج خیر کے نرخے بچ آ گئی خیر محرم کے نرخے بچ مولا میری عزت کی فرما اگے پہنچنا ہے میری عزت برباد ہو جانی ہے میں آخر تیرے رسول دی خاندان دیا اگر اے قبر والا دے اندر کوئی عزت ہے کہ پھر مینو ایسا ظالم تیر محرمت و نجات نصیب فرما اللہ دی قسم ہے بی بی روئیے اترو اکا بچوں نکلے نے چیرے تو تھلے نہیں گئے لمی نے ہاں سجنا جس واقعے کی طرف میں اندر اشارہ سناواں گا سنا نا گل مخا نہ ذرا پیار نل بولو سبحان اللہ سونے ادھر بارش نیو رسنا چاہنا گیر نہ دعوا نو رد کر چڑھتا ہے رب بزرگ دیا دعو نو رد کردے اگر اندر ہیا لامہ رب العالمین لمی مہربانیاں فرما فرماندہ سونے دلی کا علاقا بارش نہیں ہو رہی رو کٹے ہوئے رب دی اندر دعواں کیتیاں مولا بارش نصیب فرما بڑیاں دعو کیتیاں فریاد کیتیاں بارش نہ ہوئی بس اے دعا دی حالت چیڑے جی سن دعو کر رہے ہیں آسمان سے دا ایک ٹکڑا بھی نہ آیا اے دور تو تک سواری نظر آئی دو سواریاں نظر آئی نی ایک تے نوجوان بیٹھا ہو جائے ایک نوجوان بیٹھا ہو جائے بھا امامہ بنے ہے سفید کپڑے پائے ہوئے دوسری سواری اہدے تے پالکی رکھی ہوئی ہے پتہ نہیں اندر کون ہے نوجوان اپنی سواری دوسرے آئے لوگاں مجمے میلے چائے آر خیر تو کٹھے ہوئے کادھا ملا ہے کاہٹ ہے کادا ہی, ہی سوا ہے ان آخ یار وہ نوجوان اب دی بارگاہ دن بارش کی دعا کراست آئے ساں اللہ دی بارگاہ دار اندر دعا کراسے آئے ساں مولا بارش سے بڑی دعواں کیتیاں نے پر آسمان سے بدلتا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا ایک ٹکڑا بھی نہیں آیا نوجوان پیچھا مڑ آئے بالکی کون ہے پتہ نہیں کہوں نہیں، انہیں ہاتھ اس طرح اگ ودایا ہے ہال بار نہیں سی کٹیا آسمان سے بدل آ گئے چھم چمب بارش دن شروع ہو گئی جل تھل ہو گئی لوگ اس نوجوان دیکھ کٹے ہو گئے آتے نا بڑیاں بڑی دعواں کیتیاں نے ساڑی دعا تو قبول نہیں ہوئی نہیں دعا قرآن پتہ نہیں تو آیت پڑی کوزیفہ ہے یارو نہ میں قرآن کی پڑھی پڑیے نہ میرے کو وظیفہ ہے اصل دے اندر مسئلہ یہ اے جڑی پان کی نظر آ رہی ہے دے اندر میری ماں میں جدوں دی ہوش سمالی میری نظر دے اندر یہ ماحول نہیں بنیا کہ میری ماں نے اپنے سر تٹا اتاریا ہوئے ہوں بڑھی ہو گئی ہے پھر بھی پورک کر دی ہے پھر بھی پورے پردے بچ رہی ہے میں کئی بار اما نو آخا ہوں تیری عمر بڑی ہو گئی ہے پردے کرن دی کھیڑی لو نے اگو میری ماں نے صرف گل کی تھی پترا پترا گل یہ ہے پردا سہرا نو پسند پڑا سی ہاں درویخ پردہ سارا پاک پاپ پسند پڑا جی بس میں تا کرنی ہاں کیونکہ سیدہ زہرا نو پسند پڑا جی بس میں تاں کرنی ہاں ہا کہ جی شاید زہرا پاک نے پسند کیتا ہے تھی مسلمان دی ہوگی تو ضرور وہ پسند کرے گی بس زہرا پاک نے جو پسند کیتا ہے میں کر کے کرنی ہوں میری ماں اڈے سخت گرکے ایسے سخت پردے رح والی آج بارش نہیں پردے پابندی زندگی گزارتی ہے رب دار بھی کوئی قدر کیمت ہے یا نہیں میں پالکی اندر ہاتھ پا اپنی ماں نے چادر نو فی ارد کی مولا اس بی کی بی چادر ہے جن نے اپنا منہ کدے غیر نو نہیں مکھایا وہ جنہیں کدے پرد ہو کے اپنے حسن کا نظارہ کسی غیر محرم کے سامنے نہیں کی تھا مولا اگر مارگا پرتا پسند ہے پھر بارش دے دے. تک میں پلو دا ہاتھ نہیں سی رب نے فرشتیاں نو حکم فرما پارش دے, دے دنیا نو پتہ لگ دے اصا بنیاں دیا دعو نو رد کر سکنے پر حیا نہیں بیوی بی ہوئے واسطہ ہوئے اصا خالی نہیں موڑ دے بتی رحم فرما چھڑ لے خلاسا کیا نکلیا میرے ہیں نکلیا دعا یاد رکھو سب چیز دی دی یا اپیٹ جہاں اسرام تو بچا یار مت حرام تو ایک اور سونے بے دے پردگی دے ماحول گھر کی جائے نا دعا اللہ تعالی رات فرما محول اس محول دعا ہوئے دی قبولیت صورت نظر نہ ہر پاس مجبور ہو جائے پسیا ہوئے سے پاس نہیں پھر ایک ہی ہے زمین درمیان چ کوئی شاید ہائل نہ ہوئے مٹی ہوئے مٹی تے سیر رکھ کے انکت متھا رگڑ کے رب دی بارگاہ دن در دعا کرے قسم خدا دے کر کے آنا ان دی شان ہی نہیں کہ خالی موڑ دے سمجھائیے یہ نہیں ہے اصلا ویسے بھی وسیلے دے قائلہ اور اللہ تعالیٰ دے ولیہ دی بارگاہ دے در فریاد دے قائلہ تانسہ اللہ کوئی رباو بولے ہے وہ بھی فریاد کردہ رہا ہے شیر تے میں گالوں ختم کرنا توجہنا بولو سبحان اللہ بلو ساڑھا پیر بہو فرما دا ہے سی سون فریاد پیڑ او پیڑ والے سن سون او پی میرا وچ یڑ دے موبرا د نہ مچھنا دے کر دے کر کے پیرے سونا می رو تاپن میں لگ دے ترک ویسے میں سیرت سلسلے آغاز کرنا چانا حال میں قطلا لانا شروع کر دے گا تو دا موڈ بھی کچھ بہتر ہو جائے گا میرا ارادہ ویسے ہے کہ نبی علیہ سلطو سلام آپ سرکاری سیرت پاک کے کم از کم یہ بھی ایک اجمالی جہ جی حق لگنگ کچھ نہ ذہن بھی یاد رکھوس نے سوال کیا کتوں نکلے <mary> <students> اس سوال کتنا لچر بالکل کتنا سوال کرنا کتنا سوال مکین جہر مومنا دلتا ہے مکین کنو دن وسن والا مکین خلوب سلام والا سلام علی کے مکین درست ہونا کیوں کی گل آئی کڑی ہے باغرا دلانے مومنا دلوں میرے گا یاد رکھو اے دلائل و شریف تک شرحہ ہے اتالی المسررات اوست اندر لے ہے کہ حضور دا ذکر ہوئے حضور دا ذکر ہوئے تے جیراب بندہ اپنے دلے چھن اپنے دلے دے دل دل دل لذت محسوس نہ کرے فرمایا اوست دلے چھ بڑکن والا دل کسے مومن مسلمان دا دے لینے ہو۔ وزار اللہ اللہ القلوب. لولو لولو. اللہ دے ذکر ذات پاک مومن واسطے اور اطمینان کا باعث بھی ہے جس کے دل نبی علیہ آپ جا کو خدا دے کر گیا نا نہیں ہو سکتا ان ذوق بنے تو ان شاء اللہ تفصیل اگلا جیلا اگر زندگی رہی پورا پورا جمع ان شاء اللہ جی بیان اکرام کی زندگی دلان دے گلے کس طرح نبی علیہ سلطو سلام آپ کی ذات باقی جا کر ایک منٹ ہے وقت تباہ نا سولہ ہدبیا کا آپ جدو جا رہے سن مدینہ شریف فضی کو تھوڑا بہت آئی جنگ تھوڑی بہت چنگی بری جنگ شنگ ہندی رہندی ہے آپ سرکار جدو امرت شریف واسطے روانہ ہوئے نہ رستے کافر ڈاک لینا جی سارے لڑن واسطے آ رہے ہو ایسا نہیں آ بھی فرما ارادہ لڑائی کر بھی نہیں پورا لشکر ہے سارے مسلمان رل کے آنا ایسا نہیں ہے ہاں یہ اسمان تاستے یہ اکا ترس گئی سن اللہ تعالیٰ ویکھیا ہوا اندازہ کرو یار جنہوں نے ایک بار ویکیا ہے تو سا خود اپنے آپ اندازہ کرو کئی اندر دل دے کشش پینے نبی السلام دا شریف پہ یہ سی ہوں دا مقابلہ نہیں ہو سکتا مگر سامنے حرم شریف سامنے بیت اللہ شریف تواف کر لے نبی نے نہیں کرن دینا آپ نے فرمایا اور اسمان تواف کرے مگر سڈے محمد پاک نہ ہوئے اسا ہاں؟ دے نال تعلق ہے ہے کیا دے تاجدار نے کنڈ کی سا بھی کنڈ کر لی سا کا محمد مصطفی دے واسطے دے نال ہے دے دے دے دے نال تعلق ہے جی سر یاد طواف نہ کرے نال اسا طوف نا رب واس کے ہول محبت محمد مستفا دی نہ ہو دے اسا, آسا اس عبادت نو عبادت سمجھنے سر رب بار گاہ جا ہوفا ہوئے مگر ہزار سیاں گلا نہیں ہے خیروں کی گل بالکل ٹھیک ہے کیونکہ گل پاک پک دے دل چستے دل چاہے نہیں وستے ہونگ کوئی ساندا کرنے دی ضرورت ہے نہیں ہے اللہ تعالی بارگاہ دلہ تعالیٰ